مشرقن مشرق مشرق دفن کے رشتے دار شک پت رکھے یاد راحت پتہ مسلمان ہے سیت پٹ ڈوبل بولو گے مردار پٹائی کپڑے او عزت دے پاک نبی صلی اللہ علیہ بلارے دے بخاری دے. اخرین اکرمہ دعوہ ان یا متبیدین آدھے مطریف نویر نبی اللہ علیہ وسلم ازہب فوار عباک ان داغیر فرص قبر متعارف لے دے خوڑو غلو نوکا بس پٹھے کا تنکہ سڑے میتہ پٹھے لارشاو پٹ کا دفن کا فرحلال دے بے مکہ وچا شیکار زمان فاترہ شاہ لا تحضی سن نشان چونکی سکار حتی آتا ہے دنی کی زمان حب تو عادل <سؤال> ہوئی جناب دوکل میں لوگ کنا سو فٹ میں کو بہراں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رنی فقط کو کہ نہ وصولو کہیں دفعہ فند مشین دفع کار جسڑی وصولو کہ امرنی فقط اثر کو دعالی کہ پرسدار کا کافر مشرک میں ہمزرتیں تویتری کے صحابہ رضی اللہ سی